جی حضرت جی سنی سہ العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اسے کسی فیل کے وجہ سے نماز دہرانی پڑے تو فجر اور اثر کے وقت بھی اسی وقت نماز دہرانی پڑے گی یا بعد میں دیکھیے اگر نماز دہرانے کا مطلب یہ نا کہ واجب الاادہ ہوئی تو واجب ہوئی نا وہ نفل تو نہیں ہوئی اس لیے اسی وقت دہرائے گا لیکن پہلے صحیح دلیل سے پتہ لگ جائے کہ یہ واجب الادا ہے مثلا اسے یا تو قرآت میں کوئی ایسی غلطی کی یا کوئی اور چیز ایسی پائی گئی یا اس کی داڑھی خشخشی تھی وغیرہ تو ایسی صورت میں اگر پڑھ لی اور بعد میں اس کا حال کھولا تو ایسی صورت میں اسی وقت اس کو لوٹا لیا جائے